جاہل کی پانچ صفات نمبر ایک فضول غصہ نمبر دو فضول باتیں نمبر تین بغیر مصرف کے خرچ نمبر چار ہر کسی پر اعتماد نمبر پانچ دوست دشمن میں عدم تمیز